سب سے پہلے سب سے پہلی چیز جسے اللہ تعالی نے پیدا فرمایا وہ قلم ہے سب سے پہلا پہاڑ جو زمین پر رکھا گیا جبل ابی قبیث ہے سب سے پہلی مسجد مسجد حرام ہے آدم علیہ السلام کا پہلا بیٹا قابیل ہے سب سے پہلے خط لکھنے اور سننے والے حضرت ادویس علیہ السلام ہیں سب سے پہلے جنہوں نے ختنہ کیا اور مہمان نوازی کی وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر مردوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ہیں بچوں میں حضرت علی رضی اللہ عنہ غلاموں میں حضرت زید بن ہارسہ رضی اللہ عنہ عورتوں میں حضرت خدیجات القبرہ رضی اللہ عنہ انصار میں جابر بن عبد بن رباب سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے سب سے پہلی اذان حضرت بلار رضی اللہ عنہ نے دی اسلام میں سب سے پہلے مسجد حضرت عمار نے بنائی اسلام کے لیے سب سے پہلے حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے تلوار سونتی قرآن مجید سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جمع فرمایا